جاءتكم موعظة من ربكم وشفاكم رب العلومین ولاقبۃ المطقین وصلاۃ والسلام على رسول الکریم الباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَََََََََََدم الصر مجید کا پچیسواں پارہ ان کلمات سے شروع ہوتا ہے اور انہی سے پہچانا جاتا ہے اس پارے میں سورہ حامیم سجدہ کی بقیہ آٹھ آیات پوری سورہ شعرا پوری سورہ زخرف پوری سورہ دخان اور پوری سورہ جاسیہ شامل ہے سورہ شعرا قرآن مجید کی انتہائی اہمیت والی صورت ہے آیت نمبر تیرہ میں ارشاد ہوا شرح الکمن الدین اماوسٰ اوحینا الیک وَمَا وسین بِهِ اَ و موسا و عیسیٰ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا رقوفی مسلمانوں اللہ نے تمہارے لیے اسی دین میں سے کہ جس کی وصیت کی گئی تھی نوح کو اور جو دین آپ کو دیا گیا ہے اور جس کی وہی کی گئی تھی ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو میں سے تمہارے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے انعقیم الدین کے دین کو قائم کرو یعنی شریعت کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ شریعت کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے تاریخ بنی اسرائیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حفت موسیٰ علیہ السلام اول فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور معجزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس مشن میں حفت مسا علیہ السلام کو کامیابی دلائی لیکن اب دوسری بےصت ان کی بنی اسرائیل کی طرف تھی اس کے تحت حضرت مسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی ایک شریعت عطا فرمائی گئی اور فوراً تقاضا کیا گیا کہ اب اس شریعت کے نفاذ کے لیے تم فلسطین میں داخل ہو فاتح کی حیثیت سے یعنی پہلے تم جنگ کرو اس شہر کو فتح کرو تاکہ اس پر تمہارا پورا کنٹرول ہو اور پھر وہاں پر شریعت کو نافذ کرو اللہ تعالیٰ اس پر یقیناً قادر تھا کہ موجزانہ طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین کے اوپر بھی تسلط عطا فرما دیتا اور وہاں پر شریعت کا نفاذ ہو جاتا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حکمت اسی طرح ہے کہ شریعت کا نفاذ جو ہے وہ شریعت کے ماننے والوں کی جد وجہد کی بنیاد پر پہلے ایک غلبے کی شکل میں ہو اور پھر اس غلبے کی بنیاد پر وہ اس شریعت کو نافذ کریں حضرت موسا علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک شریعت عطا فرمائی اب بھی اللہ قادر تھا کہ اپنے نبی کو ایک کانٹا بھی نہ چبھنے دیتا اور انہیں پورے عرب پر فیصلہ کو غلبہ عطا فرما دیتا اور آپ شریعت کو نافذ فرما دیتے لیکن اللہ کو پھر یہ منظور نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے بھی تقاضا کیا کہ تم ایک جد و جہد کرو جو ہمیں سیرت النبی کے اندر نظر آتی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ دو بڑے اہم فیزز ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم پیسف ریزسٹنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے دفاع میں بھی آپ نے نہ خود ہاتھ اٹھایا اور نہ اپنے ساتھیوں کو ایسا کرنے کی اجازت دی لیکن مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھ سالہ سٹے کے دوران یعنی سن آٹھ ہجری میں تو مکہ فتح ہو گیا آٹھ سالہ سٹے کے دوران اگر آپ کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے دیکھ کر ناظرین کہ غزوات ہی غزوات ہیں اور مہمات ہی مہمات ہیں ان ایوریج میں سمجھتا ہوں کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی مہم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے اور بہت سی مہمات میں بنفس نفس نفسیت بھی آپ میں شرکت کی ہے اور اس ساری جد و جہد کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فیصلہ کن فتح نصیب فرمائی اولا مکہ مکرمہ پر اور اس کے بعد پھر بب بکیہ جزیرہ نما عرب پر تو اللہ کا دین غالب ہو گیا اسی طرح آج بھی جب پھر دین مغلوب ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے سنجیدہ جد و جہد کریں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پہلے فیض آئے گا اس جد وجہد میں پیسف رجسٹنس کا اور صرف پیسف رجسٹنس سے اور صرف دعوت و تبلیغ سے نہ پہلے دین غالب ہوا تھا نہ اب غالب ہوگا پھر مرحلہ آئے گا کہ جب مسلح جد و جہد کرنی پڑے گی اس مسلح جد و جہد کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے عین ممکن ہے کہ وہ پیسف رزسٹنس ہی مسلّ جد وجہد کی شکل اختیار کر لے اور کسی ریزسٹنس موومنٹ کے ذریعے سے حکومت کی تمام طاقت کا مقابلہ کیا جائے اور اللہ کے دین کے غلبے کی راہ ہموار ہو جائے لیکن بہرحال جد وجہد کرنا ہی پڑے گی اور پھر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ دو طرف اے نبی آپ کی مدد فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا چن کر تمہاری جھولی میں ڈال دے گا جیسے حضرت عمر کو ڈال دیا اور جو سٹرگل کرے گا محنت کرے گا اسے تو اللہ تعالی راستہ دکھائی دے گا جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو پھر وعد فرمایا کہ انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا علیحدہ نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علمایہ ہے یعنی اہل کتاب اس سے پہلے فرما دیا تھا کہ قبر عال المشرقین مات میں کہ مشرقین پر یہ مشرقین جو ہے یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے پیگنز کے لیے اہل عرب کے لیے یعنی جو شریعت آسمانی وہی آسمانی سے نابلد ہوں انہیں قرآن مجید مشرق کہتا ہے اور جو شریعت آسمانی کے جاننے والے وہی آسمانی کے جاننے والے انہیں اہل کتاب کہتا ہے تو پہلے مشرقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپ کی یہ کال اللہ کے دین جو غلبے کی کال مشرقین پر بہت بھاری ہوگی اینڈ سو وڈ ویٹ بی فار دا اہل کتاب کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس کی مخالفت کریں گے لیکن وٹ ایور از دا کیس فلے کا فدو بس آپ اسی کی طرف بلائیں اسی کی دعوت دیں وسطم کماؤ مرتا اور جیسے آپ کو حکم ملا ہے ڈٹے رہیں وراتت تب احواؤ ہوں اور دیکھنا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا یہ تمہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے یہ مختلف طریقوں سے تم سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں گے لیکن شریعت پر کوئی کمپرومائز نہ کرنا وکل اور اعلان کر دو عام تو بمانض اللہ کتاب میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے وہ امر بَيْنَكُمْ کم اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں تمہارے ماں عدل کروں ایک ہوتی ہے عدل کی نصیحت نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ اعلان کرو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس غلبہ ہو آپ کے پاس اقتدار ہو اور آپ اللہ کے قانون کو نافذ کریں اس لیے کہ مبنی برعدل قانون صرف اللہ کو ہو سکتا ہے بعض بات باتے باتیں بات بات بڑی مذہب خیز ہیں سیکولر معاشرے کے اندر کہ ایک جج سے توقع کی جاتی ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کسی اسٹیج پر کہ وہ فریق بن گیا ہے تو وہ کیس کسی دوسرے جج کو پاس کر دے کہ اب میں فریق بن گیا ہوں لیکن پارلیمنٹ کے ارکان جو ہر معاملے میں خود فریق ہوتے ہیں ان کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہے ان کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں ان کے اپنے اس میں مفادات ہوتے ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ قانون سازی کرتے ہیں تو کیا اگر کوئی شخص جو پارلیمنٹ کا رکن ہو یا پارلیمنٹ کے ارکان وہ اپنے مفاد کے ہوتے ہوئے کیا مبنی برعدل قانون سازی کر سکتے ہیں جج تو صرف قانون کے تحت فیصلہ کرتا ہے لیکن اصل قانون بنانے والے تو پارلیمنٹ کے ارکان ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کہ کوئی قانون جو انسانوں کا بنایا ہوا ہو کبھی مبنی برعدل نہیں ہو سکتا مبنی برادل قانون صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جو رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہو جو تمام انسانوں کا یکسا رب ہے وہ امیروں کا بھی رب ہے غریبوں کا بھی رب ہے وہ مردوں کا بھی رب ہے عورتوں کا بھی رب ہے وہ کسانوں کا بھی رب ہے مزدوروں کا بھی رب ہے وہ زمینداروں کا بھی رب ہے سرمایہ کاروں کا بھی رب ہے وہ تمام انسانوں کا رب ہے لہذا اسی کا دیا ہوا قانون مبنی برادل ہو سکتا ہے ورنہ جس فریق کو آپ قانون بنانے کی اجازت دیں گے وہ اپنے مفاد کے کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنائے گا لہذا وہ مبنی برادل کبھی نہیں ہوگا اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وہ لوگ کے جو حجت بازی کرتے ہیں اس کے بعد کہ دین پر عمل کیا جا رہا ہے ان کی ان کی حجت بازی کوئی معنی نہیں رکھتی اور پھر اعلان فرمایا اللہ الزی انضر الکتاب بالحق اللہ ہی ہے کہ جس نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ والمیزان اور ایک ترازو بھی جو انسانوں کے حقوق کو تولتا ہے یعنی شریعت بہ ماجودری کا لالسا قریب اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا جب قیامت قریب ہی آئی کھڑی ہو اب وہ لوگ کے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد وجہد کرتے ہیں ان کے اوثاف کا تذکرہ بھی آپ کو اسی صورت کے اندر ملے گا فرمایا تم منشعین فمت الحیات دنیا جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا میں برتنے کا سامان ہے البتہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی لیکن وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں یعنی اللہ کے دین کے لیے جد جہد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر لازمن بھروسہ کرنا چاہیے اور انہیں آخرت کا یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں اگر ہم کچھ لوز کریں گے تو انفیکٹ ہم لوز نہیں کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس کے اس کے لیے کمپنسیٹ کرے گا اس سے بہتر عطا فرمائے گا دنیا کا سامان عارضی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا اور پھر ایک اہم صفت ان کے بیان فرمائی کہ اللہ زینہ یشتا نبونا قبائل کہ وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی ہر بات سے اجتناب کرتے ہیں اس لیے کہ اگر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ جائے تو پھر اس کی جو محدود جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں اور انسان اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے نہ وقت پاتا ہے اپنے پاس اور نہ ہی صلاحیت اور استعداد لہذا بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا لیکن بے حیائی کی بات یہ انسان کی ایسی کمزوری ہے کہ اس میں بڑے سے بڑا انسان جو ہے وہ بہ جاتا ہے بے حیائی کی ہر بات سے اجتناب ہی کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اسے پی جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی پکار پر لب کہتے ہیں اور اس صورت کے اندر رب کی وہ پکار جو ہے وہ اقامت دین کی کال ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرو اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے امور باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں مزید واضح فرمایا کہ وہ صرف معاف کرنے والے ہی نہیں ہیں جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلا بھی لیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرماتا ہے اور پھر واضح فرمایا کہ برائی کا بدلہ تو اس جیسی برائی ہے ہاں جو معاف کر دے اور سلو کی طرف آمادہ ہو اس کا آجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہاں جو بدلہ لے لے اسے بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے اسلامی ریاست کے اندر اس پر کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا کہ وہ دینداری میں کچھ کم ہے نہیں انم صبیل و الزین یزلمونس بلیم تو ان پر ہے الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں یہ ایک سوچ ہے کہ جو ماڈرن انٹلیکٹ ہے وہ پرو ظالم ہے پرو مظلوم نہیں ہے یعنی ظالم اگر جیل کے اندر سزا بھگت رہے ہیں تو پورا ایک فلسفہ ہے اس کے پیچھے کہ انہیں جیل کے اندر بھی جو ہے تکلیف نہیں ہونی چاہیے معلوم نہیں کیا کوئی ایسا ذہن کے اندر کوئی ایسا تھا مسئلہ ان کا کہ پریشانی تھی یا کوئی ٹینشن تھی جس کی بنیاد پر اس نے کوئی جرم کیا ہے مجال ہے ماڈرن انٹلیکٹ مظلوم کے لیے ایک جملہ بھی کہے کہ وہ شخص کہ جس کے بیٹے کو اغوا کر کے قتل کر دیا ہے کسی نے اس کی داد رسی کیسی ہوگی یقیناً اس کے مرحم اس کے زخموں پر مرہم جو ہے وہ رکھا جائے گا اسی وقت جب ظالم کو سزا ملے گی اور اس کے بعد اسی کال پر لب کہنے کا حکم دیا گیا اس تجیبول رب من قبل یوم اللہ لا مرد من اللہ مالکم من ملجۂ یومزم و مالکم من نقیر اپنے رب کی کال کو رسپونڈ کرو اپنے رب کی پکار پر لب کہو اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس کو لٹایا جانا ممکن نہیں ہوگا اور وہ دن اللہ کی طرف سے ہوگا اس دن نہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کیے بن پڑے گی اس کے بعد سورج زخرف آتی ہے یہ توحید پر بڑی زبردست صورت ہے بڑے زبردست دلائل توحید کے اس کے اندر دیے گئے ہیں سواری کی دعا سبحان الزیث اخر الہذا مماک لہو مکرنین وینا علیہ وینا الربین عالم کالبون بھی اس سورت کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں وارد ہوئی ہے پھر ذکر ہوا یہاں پر کہ یہ لوگ کیسی مذہبہ خیص بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور اللہ کی بیٹیاں ہوں واہ اللہ کو ایسی چیز تجویز کرتے ہیں جو انہیں اتنی ناپسند ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے پھر آج کا انٹلیکچول جو ہے وہ بڑی حجت بازی کرتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا کوئی دلیل لے کے آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم برائی کر رہے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائی کر رہے ہیں اللہ ہم سے برائی کروا رہا ہے یہ کوئی نئی دلیل نہیں ہے قرآن مجید نے اس کو بھی کوٹ کیا ہے وقال لو شار رحمٰن ما ابدناہ ہوں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی پوجا نہ کرتے مال ہم بزالِ کمن علم ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے انہم اللہ یخرسون بس وہ صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں سورہ وخرت میں ایک اور اہم مضمون بیان ہوا ہے اور وہ ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے درمیان ڈسپیرٹی کیوں ہے کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں ارشاد ہوا اہم یقسمون اور رحمۃ ربک کیا یہ تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے ہیں نہنو قسمنا بین ہوں معیشت حیات دنیا حقیقتاً ہم ہیں ان کے درمیان معیشت کے تقسیم کرنے والے و رفانہ بادوں فوقہ بادن دراجات اور ہم نے ان کو ایک دوسرے پر درجات میں فوقیت دی کیوں لخضہ بادم بادن, بادن سخرین تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکے یعنی اگر تمام انسان ایک ہی سٹیٹس کے حامل ہوتے تو پھر سروسز کیسے لی جاتی اور سروس service کیسے سروسز کیسے پرووائڈ کی جاتی یعنی اگر کیفیت یہ ہوتی کہ میں بھی رانی تو بھی رانی تو پھر کون بھرے گا پانی ایک اور اہم مضمون بھی آیت نمبر 33 اور 34 میں بیان ہوا وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ظالموں کو اتنی چھوٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کیوں کافروں کو دنیا میں اتنی اتنی فیسلٹیز کرتا ہے کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کا رزق تنگ کر دے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تو سب کے سب لوگ کافر ہو جاتے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے انسانیت کو محفوظ رکھا ہے لیکن انسانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو یعنی سب کے سب کافروں کو نہیں کچھ ظالبوں کو کچھ کافروں کو کچھ باغیوں کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بہت سا ساز و سامان عطا کیا ہے لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص لمٹ کے اندر ہے توحید کے بیان میں ایک عجیب و غریب آیت بھی اسی صورت کے اندر وارد ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کل انکان الرحمٰن ولادن فانہ اول العابدین ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی بندگی بھی تم سب سے پہلے کرتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے چودھری بڑے جاگیردار ہوتے ہیں وہاں ان کے جو کمی کاری ملازم ہوتے ہیں وہ بڑے چوے صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں اور چھوٹے چوئی صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں بڑے پیر صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں چھوٹے پیر صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں اس کے بعد صبح دکھان آتی ہے سر دخان کے آغاز میں للت المبارکہ کا ذکر ہے فرمایا ہامی ول کتاب المبین مبین ہامیم ولکتاب المبین انا انزل ہو فی لیلت المبارک تن انا کنہ منذرین کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم اس رات میں تمام حکمت والے فیصلے ساٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے محدثین کی رائے تو یہ ہے کہ یہ للت القدر ہی کا ذکر ہے جب کہ بعض دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس میں شابان کی پندرہویں شب کا ذکر ہے واللہ عالم اس کے بعد سورہ جاسیہ آتی ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر اکیس میں ارشاد ہے ام حسب الظین اجتراح السّیات ان نجالہ ہم کل لذین امن و عامل الصالحات ثوا ام ماہیا ہوں سا اما یا کیا برے کام کرنے والے لوگ یہ گمان رکھے ہوئے ہیں کہ ہم انہیں برابر کر دیں گے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں اور ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے بڑے الٹے سیدھے فیصلے یہ لوگ کرتے ہیں یہ قرآن مجید کا مضمون اور بھی بہت سی صورتوں میں اور بھی کئی مقامات پر بیان ہوا ہے کہیں یہ فرمایا گیا کہ آفا المسلمین اکل مجرمین مالکم کئی تحکمون کہ کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اور اپنے باغیوں کو برابر کر دیں گے ہاں مت مری ہو تمہاری بہت الٹے سیدھے فیصلے تم کرتے ہو بہت غلط گنمان تم رکھتے ہو کہیں فرمایا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا دہریت یعنی دہر کہتے ہیں زمانے کو اور دہریت یعنی ایتھیزم یہ ایک سوچ ہے انسانوں کے اندر کہ جس میں اللہ کا انکار کیا جاتا ہے اور اس کائنات کو ایک حادثہ قرار دیا جاتا ہے اور عناصر کی جو ترتیب اور ان کا ملنا اور کٹنا یہ تمام حالات و واقعات کی اصل بنیاد قرار دیا جاتا ہے اس کا بھی یہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ میں ذکر ہے ارشاد ہوا بھلّم تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا یعنی اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ کی نہیں سنتا اللہ کے رسولوں کی نہیں سنتا حقیقت میں اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہوا ہے اس کے علم کے باوجود اور اللہ نے اس کے کان اور اس کے دل کو سیل کر دیا ہے اور اس کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا ہے کہ اب حقیقت اس کو نظر نہیں آتی اور اللہ کے بعد کون اسے راستہ دکھائے گا افلا تزکرون کیا تم نصیت حاصل نہیں کرتے پھر فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی ماہیا اللہ حیات نت دنیا نموت و ناہیا کہ یہ دنیاوی زندگی بس صرف یہی زندگی ہے بس زندگی تو صرف یہ دنیاوی زندگی ہے نموت و ناہیا کہ اسی میں ہمارا مرنا اور ہمارا جینا ہے و ماں یہلکنا اللہ اور یہ زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے یعنی زمانے کے حوادث عناصر کا ملنا جڑنا کٹنا اسی سے زندگی اور موت واقع ہوتی ہے جس کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ مشہور شعر زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشہ ہونا بارہ کل ولا کمسر لما في الصدور